اس دوران یکم اور دو ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے پھر کی نماز اور صدقت الفطر کا حکم دیا گیا اسی سال میں پہلی اید الفطر اور پہلی اور پڑھی گئی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا. چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریا کہلاتی ہے اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد اکیس سے لے کر ستائیس تک بیان کی جاتی ہے جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے لیکن سب سے مشہور غزوہ غزب بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ اللہ بن اوبئی تھا ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا انسار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مساق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا اس سے عبداللہ بن عبئی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بنا پر اس نے کی مخالفت پر کمر اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن ابئی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں یا پھر ہم اپنی پوری جمیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجووں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے جب یہ خط عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن اوبئی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے کیونکہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت دل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن اوبئی کی تھی اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ اوور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرایہ بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریا سیف البحر کہلاتا ہے اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 سو عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعے کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا دونوں فریق واپس چلے گئے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریعہ اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اس کے علم بردار سیدنا ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد پیدر پے پی سریے روانہ کیے گئے چنانچہ شبال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن ہارث رضی اللہ عنہ کو ساٹھ مہاجرین کے ساتھ بتن رابخ کی وادی میں بھیجا گیا وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر زیقات یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوحفا کے قریب ایک مقام ہے لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر دو ہجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اس کے بعد ربیع الاول دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اڑھائی ہزار اونٹ تھے آپ رضوا کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز نکل بھاگا اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ جمع اللہ یا جمعل الاخرا دو ہجری میں ایک سو پچاس یا دو سو مہاجرین کے ساتھ تک تشریف لے گئے مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک کے شام جا رہا تھا لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا پھر رجب دو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے امر بن حضرمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن قیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے چناچے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خوں بہا ادا کیا گیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لیے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی اس پر سورہ بقرہ کی آیت دو سو سترہ نازل ہوئی لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گنا ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے کے کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ہے ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خودسری اور میں بڑھتے ہی چلے گئے چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہر حال ہی کی تھی سترہ رمضان دو ہجری کو گزب بدر ہوا یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ظلم اشیرا تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے شام مقام ہورا تک طلح بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بھیجا چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے فورن مدینہ منورہ خبر پہنچائی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ جن پر کم از کم دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اور اس کی حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی تاہم نکلنا ضروری نہیں قرار دیا چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ صحابہ نے لبیک کہا ان میں بیاسی یا تراسی یا اکسٹھ قبیلہ اوس سے تھے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج سے تھے انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسفت کندی کے پاس تھا اور ستر اونٹ تھے آٹھ یا بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے زیادہ حصہ ریتلا ہے ساحل سمندر یہاں سے قریب دس میل کے فاصلے پر ہے یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ساتھ ہی زمزم بن امر غیفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے جب یہ لشکر مقام جوحفا پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا قریش کی فوج میں ایک ہزار آدمی تھے جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو زیر تھی اور اونٹ کثرت سے تھے ایک طرف انہیں اپنی کسرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے باری تعالی, اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے آپ نے خوب تجرو اور خلوص سے دعا کی یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول بس کریں آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرقین میں سے بہترین سالار ادبا شعبہ اور ولید بن ادبا میدان میں نکلے ادبا اور شعبہ ربیہ کے بیٹے تھے انہوں نے للکار کر کہا آؤ تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے مقابلے کے لیے انصار کے تین جمعان نکلے ایک آف, دوسرے معوض یہ دونوں ہارس کے بیٹے تھے تیسرے عبد اللہ بن رباحا رضی اللہ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو حمزہ اٹھو، علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعارف کرایا قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مارکا آرائی ہوئی سیدنا عبیدہ بن حارث نے اتبا بن ربیہ سے مقابلہ کیا سیدنا حمزہ نے شہبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کے جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے گھمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے اس سے مشرقین کی صفوں میں استراب کی لہر دوڑ گئی تاغوت اکبر ابو جہل ملون نے اپنی صفوں میں استراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے. چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا تو اس کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لے دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی صفے پھٹنا شروع ہو گئیں البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑھ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی بھیڑ دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انساری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی تاغت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ کہ میں جنگ بدر کے کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود وجود کے سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہوا اتنے میں دوسرے عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہا لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے فرماتے پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتا ابو جہل کا سامان معاز بن امر بن جموح کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام معاز بن امر بن جموح اور معاز بن افراہ ہے سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاز بن امر بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرقین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو معاز بن امر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پندلی سے اڑ گیا واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیح صرف اس گھٹلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑھنے پر جھٹک کر اڑ جائے کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمرے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے عذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا اس کے بعد ابو جہل کے پاس معویز بن افرا پہنچے وہ زخمی تھا انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد معوض بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب مارے کا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑ گیا واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکے میں بکریوں چرایا کرتے تھے اس گفتگو کے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ نے تین بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ صدق وعده ونصر عبده وحده اللہ اکبر تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرون ہے معاذ بن امر اور معاوض بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایمان کے ایسے تابناک نقوش پیش آئے جن میں عقیدت کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جل بگر تھی اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں سفارائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو حاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہٰذا بنو حاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے اور ابو بختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے اور عباس بن عبد انہیں قتل نہ کرے کیونکہ جبر لائے گئے ہیں اس پر اتبا کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم اگر اس سے میری مل بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی عمر رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے میں تلوار سے شخص کی گردن اڑا دوں کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے بعد میں ابو حضیفا رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بالاخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ جاگ کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود ابول بختری کو قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مد بھڑ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی مجزر نے کہا نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمان بن اوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب ددہ دوں گا یہ سن کر عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ نے اور دونوں گرفتار کر کے آگے بن اللہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا او ہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا میں نے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا, اے اللہ کے مددگارو یہ رہا کا گا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج آجنے کی گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں عبدالرحمان رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ انہوں پر رحم کرے میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو بن, حشام بن مغیرہ کو قتل کیا سیدنا دنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمان کو جو اس وقت مشرقین کے ہمراہ تھے پکار کر کہا او خبیص میرا مال کہاں ہے عبد الرحمن نے جواب میں ایک شیر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن مز رضی اللہ عنہ تلوار ہمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے آپ نے فرمایا اے سعاد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا مارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے آہل شرق کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے اس جنگ میں اکاشا بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں ایک چھڑی تھما دی اور فرمایا اکاشا اسی سے لڑائی کرو اکاشا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلاً اکاشا رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد مصحب بن امیر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز امیر عبدری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے مصحب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ انہوں سے کہا کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وسیع ہے مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور اتبا بن ربیا کو کنویں کی طرف گسید کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ انہوں کے چہرے پر نظر ڈالی دیکھا تو غم غمزدہ تھے چہرہ بدلہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حزیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوج بوج ہے دورن دیشی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حسیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ستر کافر موت کے گھاٹ اترے ستر ہی گرفتار ہوئے باقی دم دبا کر بھاگ نکلے مسلمانوں میں صرف چودہ شہید ہوئے ان میں چھے مہاجر اور آٹھ انساری تھے اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا سیدنا ابو بکر نے فدیہ لینے کی رائے دی جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں وہ اس کی گردن کو اڑائیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے آئمہ اور قائدین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا یہ فدیہ چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار ہم تک تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں غزبائے بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے ان میں اتبا اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے